اور انہیں ہم نی دو کا پیشوا بنا کے آگ کی طرف بلاتے ہیں اور قامت کے دن ان کی مدد نہ ہوگی